والی اللہ, اللہ بے شک قیامت بے شک قائم ہوگی اس کا انکار کرنے والا کافر ہے یہ ایمان مفصل میں ہم پڑھتے ہیں نا امن تو پر قیامت رکھنا یہ ضروریات دین سے وہ جو مرتب کے بیان کے بعد کفریہ کلمات کو ابھی تک ہم نے نہیں پڑھا اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ضروریات دین کی پہلے تفصیلی معلومات حاصل ہو جائیں پھر اس کے بعد ہم کفریہ کلمات کو پڑھیں گے تو کلمات میں یہ اصول ہے کہ کوئی ایسا کلمہ جس سے ضروریات دین کا انکار ہوتا ہے تو وہ کلمہ کفر کہلائے گا پہلے ضروریات دین ہم سیکھ لیں سمجھ لیں آسانی سے پھر اس کے بعد ان کو پڑھیں گے انشاءاللہ تو قیامت بے شک قائم ہوگی اس کا انکار کرنے والا کافر ہے جیسے کہ یہ دہریے لوگ قیامت کا انکار کر دیتے ہیں. اسی طرح حشر یعنی یہ قیامت کے دن جمع ہونا میدان ملک شام میں حشر صرف روح کا نہیں بلکہ روح و جسم دونوں کا ہے جو یہ کہے کہ صرف روحیں اٹھیں گی یعنی روحوں کا حشر ہوگا جسم زندہ نہ ہوں گے وہ بھی کافر ہے تو اسلامی عقیدہ کیا کہ روح اور جسم دونوں پر قیامت ہوگی دونوں کا حشر ہوگا اور روح اسی جسم میں جائے گی جس جسم میں یہ دنیا میں تھی دنیا میں جو روح جس جسم کے ساتھ متعلق تھی اس روح کا حشر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 حالت کیا ہوگی جب کیفیت بیان کی جا رہی ہے کہ کوئی پیدل دب اسرافیل علیہ صلاحم سوروف ہوگا سب لوگ اپنی اپنی خبروں سے اٹھیں گے تو اس وقت یہ حالت ہوگی کوئی پیدل کوئی سوار اور ان میں باس تنہا سوار ہوں گے اور کسی سواری پر دو کسی پر تین کسی پر چار کسی پر دس ہوں گے حسب مراتب تو جس کے جیسے مال ویسی اس کے لیے سواری کا انتظام یہ مومنوں کی شان ہوگی کافر کیا حال ہوگا مہ کے بل چلتا ہوا میدان کو جائے گا. ایسی ضلع اور رسوائی میں یہ جائے گا اب ان میں بھی مختلف کیٹیگریز ہوگی کسی کو ملائکہ گسیٹ کر لے جائیں گے کسی کو آگ جمع کرے گی آگ اس کے پیچھے پڑ جائے گی بھاگے گا اس طرح یہ آگ کے ذریعے جمع ہو جائے گا یہ میدان حشر ملک کے شام کی زمین پر قائم ہوگا زمین ایسی ہموار ہوگی کہ اس کنارے پر رائی کا دانا گر جائے تو دوسرے کنارے سے دکھائی دے ایسی ہموار زمین ہوگی آفتاب یعنی سورج ایک میل کے فاصلے پر ہوگا راوی حدیث نے فرمایا جنہوں نے یہ حدیث روایت کی وہ فرماتے ہیں کہ معلوم نہیں میل سے مراد سرمے کی سلائی ہے یہ جو سرمے کی سلائی ہوتی نا اس کو بھی میل بولتے ہیں یا میل مسافت یا وہ میل مراد ہے جو چلت فرت میں جس کو کہا جاتا ہے اگر میل مسافت بھی ہو تو کیا بہت فاصلہ ہے یہ کوئی بہت زیادہ فاصلہ تو نہیں ہے کیوں کہ اب چار ہزار برس کی راہ کے فاصلے پر ہے سورج اس وقت کتنے فاصلے پر ہے چار ہزار برس چار ہزار برس تک گھوڑے سوار گھوڑا دوڑاتا رہے جتنے چار ہزار برس میں وہ فاصلہ طے کرے گا سورج اس وقت اتنا دور ہے ہم سے اور حال کیا اس وقت اس طرف آفتاب کی پیٹ ہے اور یہ سورج اپنی پشت ہم پر کیے ہوئے پھر بھی ایسی سورت میں بھی جب سر کے مقابل آ جاتا ہے اینڈ بالکل بیچو بیچ آسمان پر جب یہ سورج آ جاتا ہے تو کیا حالت ہوتی ہے گھر سے باہر نکلنا دشوار ہو جاتا ہے زمین پر پاؤں رکھنا دوبھر ہو جاتا ہے اس وقت یعنی قیامت کے دن ایک میل کے فاصلے پر ہوگا چلو یہی میل مسافت والا میل لے لیجئے اور اس کا منہ اس طرف ہوگا لوگوں کی طرف ہوگا تو اس وقت اس کی تپش اور گرمی کا کیا عالم ہو تپش اور گرمی کا کیا پوچھنا اور اب مٹی کی زمین ہے مگر گرمیوں کی دھوپ میں زمین پر پاؤں نہیں رکھا جاتا اس وقت جب زمین تامی کی ہوگی اور آفتاب بھی اتنا قریب ہوگا اس کی تپش کون بیان کر سکے اللہ پناہ میں رکھے بھیجے کھولتے ہوں گے اب یہ تھوڑی سی ایک اجمالی کیفیت بیان کی جا رہی ہے کہ اس تپش کا اس گرمی کی شدت کا کیا حال ہوگا اتنی شدت ہوگی کہ بھیجے دماغ کھولتے ہوں گے اور اس کثرت سے پسینہ نکلے گا کہ ستر گز زمین میں جذب ہو جائے گا نہ پسینہ نکلے گا پھر جو پسینہ زمین نہ پی سکے گی زمین جس کو نہ لے سکے گی وہ اوپر چڑھے گا تو حال کیا ہوگا کسی کے ٹخنوں تک پسینہ ہوگا کسی کے گھٹنوں تک کسی کے کمر تک کسی کے سینے تک کسی کے گلے تک اس کے جیسے اور کافر اس, یہ ہوگا کہ اس کے منہ تک چڑھ کر پسینا اس کے منہ تک چڑھ جائے گا لگام کے جیسے گھوڑے کی لگام بھی ہوتی اس طرح لگام کے ساتھ وہ پسینا اس کو جکڑ لے گا اور یہ اس پسینے میں ڈوبکیاں لگاتا رہے گا اس میں گرمی کی حالت میں پیاس کی جو کیفیت ہوگی محتاج بیانی اب یہ مطلب فرما رہے ہیں کہ اب سمجھ جاؤ کہ جب گرمی اتنی شدت کی ہے تو پیاس کیسی لگی ہوگی زبانیں سوکھ کر کانٹا ہو جائیں گی بازوں کی زبانیں منہ سے باہر نکل کر آئیں گی زبانیں باہر نکل آئیں گی دل ابل کر گلے کو آ جائیں گے ایسی سخت گرمی ہوگی ہر مبتلا بقدر گناہ تکلیف میں مبتلا کیا جائے گا یعنی ہر ایک گناہ گار کو اس کے گناہوں کے مطابق تکلیف میں مبتلا کیا جائے گا جس کے جیسے امال اب اس کی چند صورتیں جس نے چاندی سونے کی زکوت نہ دی ہوگی اس مال کو خوب گرم کر کے اس کی کروٹ اور اس اور پیٹ پر داغ کریں گے کتنی تکلیف ہوگی اس کو جس نے جانوروں کی زکاة نہ دی ہوگی اس کے جانور قیامت کے لیے خوب تیار ہو کر آئیں گے اور اس شخص کو وہاں لٹائیں گے اور وہ جانور اپنے سینگوں سے مارتے اور پاؤں سے روندتے اس پر گزریں گے جب سب اسی طرح گزر جائیں گے پھر ادھر سے واپس آ کر وہیں اس پر گزریں گے گزر جائیں گے پھر واپس آئیں گے پھر گزریں گے پھر واپس آئیں گے اسی طرح یہ کرتے رہیں گے یہاں تک کہ لوگوں کا حساب ختم جب تک حساب نہیں ہو جاتا اس وقت تک اس شخص کے ساتھ یہی معاملہ کیا جاتا رہے گا وہ اسی پر قیاس کر لو یعنی دیگر گناہوں کے معاملات اور جو کچھ بھی ہوگا یہ مصیبتیں تو اپنی جگہ پر پھر باوجود ان مصیبتوں کے کوئی پرسانے حال نہ ہوگا کوئی پوچھنے والا نہ ہوگا بلکہ بھائی سے بھائی بھاگے گا ماں باپ اولاد سے پیچھا چھوڑائیں گے بیوی بی بچے الگ جان چرائیں گے سب ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے ہر ایک اپنی اپنی مصیبت میں گرفتار کون کس کا مددگار ہوگا حضرت آدم علیہ السلامۃسلام کو حکم ہوگا اے آدم دو زخیوں کی جماعت الگ کر عرض کریں گے آدم علیہ السلام کتنے میں سے کتنے ارشاد ہوگا ہر ہزار سے نو سو ننانوے صرف ایک رہے گا خوش نصیب باقی نو سو ننانوے یہ وہ وقت ہوگا کہ بچے مارے غم کے بوڑھے ہو جائیں گے حمل والی کا حمل ساقط ہو جائے گا لوگ ایسے دکھائی دیں گے کہ نشے میں ہیں حالانکہ نشے میں نہ ہوں گے لیکن اللہ کا عذاب بہت سخت ہے یہ جو بیان کیا گیا کہ بچے بوڑھے ہو جائیں گے حمل والی کا حمل ساقت ہو جائے گا تو اس کا ایک معنی علماء نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ اس دن کی شدت اور ہول اور خوفناک کی اور یہ جو خطرناک اور اتنے بیانک معاملات جو ہوں گے اس کی شدت اتنی خوفناک اور ایسی ہولناک ہوگی کہ اگر کوئی بچہ ہو تو اس کی شدت سے بوڑھا ہو جائے یا اگر کسی حمل والی کو حمل ہو تو ایسی شدت کی حالت میں اس کا حمل ساقت ہو جائے ایک مانا یہ بھی بیان کیے گئے غرض کہ کس کس مصیبت کا بیان کیا جائے ایک ہو دو ہو سو ہو ہزار ہو تو کوئی بیان بھی کرے اور یہاں تو کیا ہے ہزار ہامسائی وہ بھی ایسے شدید کے الامان المان انتہائی سوکھ بہت زیادہ شدت والے ہوں گے اور پھر مزید سنیے یہ سب تکلیفیں دو چار گھنٹے کی دو چار دن کی دو چار ماہ کی نہیں بلکہ قیامت کا دن پچاس ہزار برس کا ایک دن ہوگا اس کی آپ تفصیلی اگر معلومات اور واقعات اور حکایات روایتیں مزید قرآن پاک آیتے یہ تو خلاصہ بیان کیا جا رہا ہے تو امیر اہل سنت مدعا علی کے اس موضوع پر کئی ایک بیانات ہیں قیامت کا امتحان یہ بھی بیان ہے رسالے کی صورت میں بھی ہے اسی طرح مردے کی بے بسی آپ سنیے اور دیگر اس طرح کے بیانات مکتبے پر اگر آپ جائیں اور ان سے کہیں کہ قیامت کے موضوع پر جو اہل سنت بیان کیے ہیں وہ دے دیں تو آپ کو بیانات دے دیں گے اس کو سنیں انشاءاللہ اللہ عمل میں مزید ترقی پائیں گے آپ انشاءاللہ اب کیا ہوگا کہ قریب آدھے کے گزر چکا ہے یعنی یہ دن جو ہے وہ پچاس ہزار برس کا دن ہے آدھے کے قریب قریب گزر چکا ہے اور ابھی تک آہل محشر اسی حالت میں یہ وہی حالت ابھی وہی برقرار ہے جو ابھی آپ نے سنی اب کیا ہوگا یہ اب آپس میں مشورہ کریں گے کہ کوئی اپنا سفارشی ڈھونڈنا چاہیے کہ ہم کو ان مصیبتوں سے رہائی دلائے ابھی تک تو یہی پتا چلتا تھا کہ آخر کدھر کو جانا ہے اب یہ جب مشورہ کریں گے کہاں جائے تو مشورے سے بات قرار پائے گی کہ آدم علیہ السلام کے پاس چلتے ہیں. کیوں کہ آدم علیہ السلام ہم سب کے باپ ہیں ہم ان کی اولاد میں ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے دستے قدرت سے بنایا اور جنت میں رہنے کو جگہ دی اور مرتبہ نبوت سے سرفراز مرمایا اپنا نبی بنایا ان کی خدمت میں حاضر ہونا چاہیے وہ ہم کو اس مصیبت سے امتجاج دلائیں گے آپس میں مشورہ کر کے طے کریں گے پھر چل پڑیں گے غرض افتا و خیزاں یعنی گرتے پڑتے کس کس مشکل کو گزارتے ہوئے ان کے پاس یہ حاضر ہوں گئے آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں سارے آہل میں حاضر ہو گئے کریں گے اے آدم آپ اب البشر ہیں یعنی انسانوں کے باپ بشر انسان اللہ زواچل نے آپ کو اپنے دستے قدرت سے بنایا اور اپنی چنی ہوئی روح منتخب کی ہوئی روح اس میں ڈالی اور ملائکہ سے آپ کو سجدہ کرایا اور جنت میں آپ کو رکھا تمام چیزوں کے نام آپ کو سکھائے آپ کو صفی برگزیدہ پاک صاف کیا کیا آپ نہیں دیکھتے گا ہم کس حالت میں ہیں آپ ہماری شفاعت کیجئے اور اللہ تعالی سے ہمیں اس سے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے نجات دے یہ آپ ہمارے لیے کرم فرمائی تو ان لوگوں نے جو کچھ آدم علیہ سلاۃ والسلام سے عرض کیا وہ کیا تھا آدم علیہ السلاۃ والسلام کی نعت تھی یہ ساری نعت پڑھ رہے ہیں نا کہ آپ کو اللہ نے یہ مقام دیا یہ مرتبہ دیا یہ مقام آپ کا یہ مرتبہ آپ کا ہے ہم آپ کی اولاد میں ہیں آپ ہمارے باپ ہیں آپ دیکھیے ہم کس قدر تکلیف میں ہیں بے سب کا سب انہوں نے آدم علیہ کی نات بیان کی آدم علیہ فرمائیں گے میرا یہ مرتبہ نہیں مجھے آج اپنی جان کی فکر ہے آج رب عز و جل نے ایسا غضب فرمایا ہے کہ نہ پہلے کا بھی ایسا غضب فرمایا نہ آئندہ فرمائے تم کسی اور کے پاس جاؤ ادو غیری کسی اور کے پاس جاؤ لوگ ارض کریں گے آخر کس کے پاس وہ پوچھیں گے ہم کس کے پاس جائیں تو فرمائیں گے نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ کہ وہ پہلے رسول ہیں کہ زمین پر ہدایت کے لیے بھیجے گئے اب یہ لوگ اسی حالت مدرت نو علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے ان کے فضائل بیان کریں گے ان کی ناک پڑھیں گے عرض کریں گے آپ اپنے رب کے حضور ہماری شفاعت کیجئے کہ وہ ہمارا فیصلہ کر دے یہاں سے بھی یعنی نوح علیہ سلاۃ و کی بارگاہ سے بھی وہی جواب ملے گا کیا جواب ملے گا میں اس لائق نہیں مجھے اپنی پڑھی ہے تم کسی اور کے پاس جاؤ از ہبو غری پوچھیں گے عرض کریں گے آپ ہمیں کس کے پاس بھیجتے فرمائیں گے تم ابراہیم خلیل اللہ علی سلاۃ وسلام کے پاس جاؤ کہ ان کو اللہ تبارک وطان مرتبہ خلعت اپنی دوستی کا مرتبہ عطا فرمایا تم ان کے پاس جاؤ لوگ یہاں حاضر ہوں گے ابراہیم علیہ السلام کے پاس وہ بھی یہی جواب دیں گے کیا کہ میں اس قابل نہیں مجھے اپنا اندیشہ ہے ابراہیم علیہ السلام بھی ان کو فرمائیں گے حب اللہ غریب مختصر یہ کہ حضرت موس علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ سلاۃ و کے پاس بھیجیں گے یہ سب ہوتے ہوتے اب کہاں پہنچ جائیں گے آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ بھی یہی فرمائیں گے یعنی عیسیٰ علیہ السلط و کہ میرے کرنے کا یہ کام نہیں آج میرے رب نے وہ غضب فرمایا ہے کہ ایسا نہ کبھی فرمایا نہ فرمائے مجھے اپنی جان کا ڈر ہے تم کسی دوسرے کے پاس جاؤ از اب غیری لوگ عرض کریں گے آپ ابھی کس کے پاس بھیجتے ہیں فرمائیں گے تم ان کے حضور حاضر ہو جن کے ہاتھ پر فتح رکھی گئی ہے جو آج بے خوف ہیں اور تمام اولاد آدم کے سردار ہیں تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو وہ خاطم النبی جین وہ آج تمہاری شفات فرمائیں گے انہی کے حضور حاضر ہو وہ یہاں تشریف فرما ہے میدانِ میں میں وہ تشریف فرما ہے اب لوگ پھرتے پھراتے ٹھوکرے کھاتے روتے چلاتے دعائی دیتے حاضر دربار بےکس پنا ہو کر عرض کریں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ کے نبی حضور کے ہاتھ اللہ نے فتح باب رکھا ہے آج حضور مطمئن ان ہے ان کے علاوہ اور بہت سے حضور کے فضائل بیان کریں گے ساری حضور کے فضائل بیان کر گئے ناطے پڑھ پڑھ پڑھ پڑھ پڑھ کر حضور سے پھر عرض کریں گے حضور ملاحظہ تو فرمائیں ہم کس مصیبت میں اور کس حال کو پہنچے حضور بارگائے خدا میں ہماری شفات فرمائیں اور ہم کو اس حافظ سے نجات جات اس کا شفا آتا رسول اللہ ہر طرف سے اب یہ گویا کہ صدا بلند ہو جائے گی اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جواب میرے فرمائیں گے میں اسی کام کے لیے تمہارا صاحب ہوں میں ہی وہ ہوں جسے تم جگہ ڈھونڈ آئے ہر جگہ ڈھونڈائے تمام جگہ ڈھونڈائے پھر یہ فرما کر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بارگاہ عزت میں یعنی اللہ عز و جل کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور سجدہ کریں گے ارشاد ہوگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھاؤ اور کہو تمہاری بات سنی جائے گی اور جو کچھ مانگو گے ملے گا اور شفاعت کرو تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی دوسری روایت میں یہ آیا ہے تم فرماؤ تمہاری اطاعت کی جائے گی اب کیا ہوگا تو سلسلہ شفاعت شروع ہو جائے گا جس کے دل میں رائی کے دانے سے کم بھی ایمان ہوگا اس کے لیے بھی شفات فرما کر اسے جہنم سے نکالیں گے یہاں تک کہ جو سچے دل سے مسلمان ہوا اگر جو اس کے پاس کوئی نیک عمل نہیں ہے اسے بھی دوزخ سے نکالیں گے اہل ایمان جو بھی ہوگا ان سب کو جنت میں داخل فرمائیں گے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت جب ہو جائے گی تو اب تمام انبیاء اپنی اپنی امت کی شفاعت فرمائیں گے کرام کیرام علماء حفاظ حجاج بلکہ ہر وہ شخص جس کو کوئی منصب دینی عنایت ہوا دین کا کوئی منصب دین کے کوئی کام کی خدمت اس کے ذکر ہوئی اپنے اپنے متعلقین کی شفاعت کرے گا نابالغ بچے جو مر گئے ہیں اپنے ماں باپ کی شفاعت کریں گے تو جن کے بچے نابالگی میں مر جاتے ہیں وہ نقصان میں نہیں ہے ان کے لیے تو شفاعت کا سامان بن رہا ہے یہاں تک کہ علماء کے پاس کچھ لوگ آ کر ارض کریں گے ہم نے آپ کے وضو کے لیے فولہ وقت میں پانی بھر دیا تھا کوئی کہے گا میں نے آپ کو استنجے کے لیے ڈھیلا دیا تھا تو علماء ان کی شفاعت کریں گے یہ تھا شفاعت کے حوالے سے تفصیل جو پیچھے اختصار کے ساتھ بیان کی گئی تھی اور یہ قیامت کے بھی جو معاملات ہوں گے اس کی یہ اجمالی کیفیت بیان کی گئی اب یہاں علماء نے بہت ساری حکمتیں بیان کی ہیں ایک حکمت آپ کو عرض کر دیتا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم ہی شفاعت فرمائیں گے آپ سب کو بھی پتا ہے ہم سب کو یہ معلوم ہے کہ ہماری شفاعت کون کرے گا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ظاہر ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی صحابہ نے دیگر لوگوں کو بیان کری اس طرح سلسلہ چلتے چلتے چلتے آج ہم تک کے بعد پہنچی. اتنے عرصے سے بات بیان ہو رہی ہے آج بھی ہو رہی ہے کل بھی ہوگی اور جب تک مسلمان ہیں بھی یہ بات بیان ہوتی رہے گی لیکن اس کے باوجود قیامت کے دن یہ سب لوگ یہ باتیں بھول جائیں گی نا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی شفاعت فرمائیں گے لیکن اس کے باوجود لوگ کہاں جائیں گے آدم علیہ السلام وسلم نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے موسا علیہ سلامات وسلم کے پاس مختلف ہمجائے کرام کے پاس جائیں گے تو قیامت کے دن لوگوں کو یہ بات بھلا دی جائے گی لوگوں کو یاد نہیں رہے گا اس کی حکمت کیا ہے اس کی حکمت یہ ہے کہ قیامت کے دن چونکہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ اور آپ کی عزت و شان دکھانا مقصود ہے تو اگر لوگ پہلے ہی براہ راست سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں تو شفاعت تو سرکار ہی نے کرنی ہے تو چلو سرکار کے پاس چلتے سرکار علیہ شفاعت فرما دیتے ہو سکتا تھا کو یہ کہہ دیتا کہ اس میں سرکار کی کیا خصوصیت ہم کسی اور نبی کے پاس جاتے تو وہ بھی شفاعت فرما دیتے ہیں تو یہ اگر کسی کہنے کا موقع ملتا تو یہ کہہ دیتا لیکن یہ بات کہنے کی نوبت ہی نہیں آئی اور سب نبیوں کے پاس بھیج دیا کہ چلے جاؤ ان کے پاس دیکھو شفاعت کون کرتا ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ اور آپ کی عزت اور شان دکھانا مقصود ہے اس لیے یہ معاملہ کیا گیا ورنہ آپ تو سب کو یاد ہے قیامت سب بھول جائیں گے یہ حکمت علماء نے بیان کی ہے حساب حق ہے حساب جو ہے وہ قیامت کے دن جو ہوگا وہ کیا ہے حق ہے امال کا حساب ہونے والا ہے حساب کا منکر کافر ہے اب حساب کی مختلف نوعیتیں یہ ساری کی ساری تفصیلات امیر علیہ سنت نے اپنے مختلف بیانات میں کی ہیں وہ کسی ٹائم سنیں انشاءاللہ بہت آپ کو یوں سمجھ لیجئے کہ معلومات بھی حاصل ہوں گی اور گناہوں سے بچنے کا ذہن بنے گا ایمان کی حفاظت کے لیے کڑنے کا ذہن بنے گا انفرادی کوشش کا ذہن بنے گا مدنی قافلوں میں سفر کرنے کا ذہن بنے گا بہت ساری اس میں انشاءاللہ آپ کو فوائد حاصل ہوں گے کسی سے تو اس طرح حساب لیا جائے گا ابھیشاب کی نوعیت کا ایک ایک اجمالی کیفیت بیان کی جا رہی ہے کہ خفیتاً اس سے پوچھا جائے گا کسی پر غائب نہیں کیا جائے گا اس سے خفیتاً پوچھا جائے گا کہ تو نے یہ یہ کیا اور یہ عرض کرے گا ہاں اے اللہ میں نے ایسا کیا یہاں تک کہ تمام گناہوں کا وہ اقرار کر لے گا ہر اپنے گناہ کا اقرار کر لے گا یا اللہ میں نے یہ بھی کیا یہ بھی کیا یہ بھی کیا اب یہ کیا ہوگا اپنے دل میں سمجھے گا کہ اب گئے اب پھس گئے ارشاد فرمائے گا کہ ہم نے دنیا میں تیرے عیب چھپائے اور اب بخش دے ہیں بخش دے گا کسی سے سختی کے ساتھ یہ تو خفیتن ہو گیا کسی کے سختی اب یہ دیکھیں ایک نقطہ مل رہا ہے یہاں پر کہ خفیتن حساب ہوا اور آگے جواب میں فرمایا جا رہا ہے کہ دنیا میں تیرے عیبوں کو ہم نے چھپایا تو وہ شخص کتنا نادان اور کتنا بد نصیب ہے کہ جو اعلی اعلان گنا کرتا ہے جو خود اپنے عیبوں کو چھپا ہی نہیں رہا تو اس کا کیا معاملہ ہوگا یہ تو وہ شخص تھا نا کہ جس نے چھپ کر گنا کیے تھے فرمایا جا رہا ہے کہ تیرے ایب چھپایا انہیں اور خفیہ حساب و کتاب کا معاملہ ہوا اور کسی سے سختی کے ساتھ ایک ایک بات کی باز اور جس سے یوں سوال ہوا وہ کیا ہو جائے گا ہلاک ہوگا اس کے پاس کوئی جواب ہی نہیں ہوگا کیا جواب دے گا کسی سے فرمائے گا فلاں کیا میں نے تجھے عزت نہ دی تجھے سردار نہ بنایا اور تیرے لیے گھوڑے اور اونٹ وغیرہ کو مسخر نہ کیا تیرے قابو میں نہ دے دیا سخر یعنی قابو میں ان کے علاوہ اور نعمتیں بھی یاد دلائے گا وہ عرض کرے گا ہاں تو نے سب کچھ دیا تھا پھر فرمائے گا تو کیا تیرا خیال تھا کہ مجھ سے ملنا ہے یعنی تیرا کیا یہ یقین تھا تیرا یہ اعتقاد تھا کہ تم مجھ سے ملے گا قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں حاضروں نے تیرا یہ اعتقاد تھا وہ عرض دے گا نہیں میرا یہ اعتخاب نہیں تھا تو جیسے تو نے ہمیں یاد نہ کیا ہم بھی تجھے عذاب میں چھوڑتے ہیں کافر ایسے بھی ہوں گے جب نعمت یاد دلا کر فرمائے گا کہ نے کیا تو اب کافر کیا بنے گا جھوٹ بولے گا باز کفار کے ساتھ ایسا بھی ہوگا تو وہ کہے گا تجھ پر اور تیری کتاب پر اور تیرے رسولوں پر ایمان لایا نماز پڑھی روزے رکھے صدقہ دیا اور ان کے علاوہ جہاں تک ہو سکے گا نیک کاموں کا ذکر کر جائے گا یہ سارے کے سارے مطلب اس طرح کیا جائے گا اللہ کے بارگاہ میں جڑ بولے گا ارشاد ہوگا تو اچھا ٹھہر تو تو جا تو اس پر گواہ پیش کیے جائیں گے اب اس کے خلاف گواہی کا معاملہ ہوگا یہ اپنے جی میں سوچے گا یہ کافر سوچ رہا ہوگا مجھ پر کون گواہی دے گا اس وقت اس کے منہ مو پر مہر کر دی جائے گی اور آدھا کو حکم ہوگا بول اس وقت اس کی ران اور ہاتھ پاؤں گوشت پوش ہڈیاں سب گواہی دیں گے کہ یہ تو ایسا تھا ایسا تھا اس کی آزا اسی خلاف گواہی دیں گے اور وہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا یہ حساب کی مختلف نوعیتیں ہوگی ان میں سے چند جھلکیاں آپ کو بیان کی گئی نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا میری امت سے ستر ہزار بے حساب جنت میں داخل ہوں گے اور ان کے توفیل میں ہر ایک کے, ساتھ ستر ہزار. ہر ایک کے ساتھ ستر ہزار اور ہوں گے اور اب ازب اجل ان کے ساتھ تین جماعتیں اور دے گا معلوم نہیں ہر جماعت میں کتنے ہوں گے ان کا شمار وہی جانے یعنی اللہ تبارک و تعالی ہی جانے تحجد پڑھنے والے بلا حساب جنت میں داخل ہو جائے گی یہ ایک بدری نام کی یہ برکت ہے یہ بدری نام ہے نا ایک مدنی نام کی برکت اس امت میں وہ شخص بھی ہوگا جس کے ننانوے دفتر رجسٹر گناہوں کے ہوں گے اور ہر دفتر اتنا ہوگا جہاں تک نگاہ پہنے. اتنے لمبے لمبے, دفتر, اتنے لمبے, لمبے وہ سب جائیں گے رب عز فرمائے گا ان میں سے کسی امر کا کسی بات کا تجھے انکار تو نہیں میرے فرشتوں کرامن کاتبین نے تجھ پر ظلم تو نہیں کیا عرض کرے گا نہیں اے رب پھر فرمائے گا تیرے پاس کوئی عذر ہے. عرض کرے گا. نہیں فرمائے گا تیری ایک نیکی ہمارے حضور میں فرما پاس اور تجھ پر آج ظلم نہ ہوگا. اس وقت پرچہ میں اشہد اللہ الہ الا اللہ و انہ محمد نبل رسول ہوگا نکالا جائے گا اور حکم ہوگا جا ویزا نے ہمارے پر تلوا لے سو عرض کرے گا رب یہ پرچہ ان دفتروں کے سامنے کیا ہے فرمائے گا تجھ پر ظلم نہ ہوگا پھر ایک پلے پر یہ سب دفتر جو گناہوں کے گنا رکھے جائیں گے اور ایک میں وہ یعنی وہ پرچا رکھا جائے گا وہ پرچہ ان دفتروں سے بھاری ہو جائے گا کامیاب ہو جائے گا بل جملہ اس کی رحمت کی کوئی انتہا نہیں جس پر رام فرمائے تھوڑی چیز بھی بہت تثیر ہے اور اس کی گرفت بہت سخت ہے جسے پکڑ لے گا جو اس کی گرفت میں آئے گا جس سے اس طرح کا سخت حساب و کتاب ہوگا تو پھر اس کو کوئی چھڑا نہیں سکے گا قیامت کے دن ہر شخص کو اس کا نامہ عمل دیا جائے گا نیکوں کے داہنے یعنی سیدھے ہاتھ میں اور بدوں کے گناگاروں کے با یعنی الٹے ہاتھ میں کافر کا حال تو انتہائی سخت ہوگا کہ اس کا سینہ توڑ کر اس کا بایاں ہاتھ اس سے پسے پش نکال کر پیٹ کے پیچھے اس کا نام اعمال دیا جائے گا انتہائی ذلت اور رسوائی والا معاملہ ہوگا اس کے ساتھ شفات کا متعلق انکار یعنی سرے سے شفاعت کو جو نام آنے وہ کافر ہے بالکل جو نام آنے شفاعت کو کافر ہے اب رہا یہ کہ امبیا کرام شفاعت نہیں کر رہے علماء کر رہے ایسا نہیں ہے انبیاء کرام بھی شفاعت کریں گے علماء بھی کریں گے اولیا بھی کریں گے لیکن یہ شفاعت سب کے سب اس وقت کریں گے کہ جب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کر چکے ہوں گے حضور سے پہلے کوئی بھی شفاعت نہیں کرے گا دیگر انبیاء ہو گئے اولیا ہو گئے علماء ہو گئے کوئی بھی ہو گیا حضور سے پہلے کوئی شفاعت نہیں کرے گا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کر چکیں گے تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی برکت سے دیگر امبیا بھی شفاعت کریں گے علما بھی شفاعت کریں گے اولیا بھی شفاعت کریں گے پیران الزام بھی شفاعت کریں گے جس کو منصب دینی دیا گیا وہ بھی اپنے متعلقین کی شفاعت کرے گا کچا بچہ بھی شفاعت کرے گا نابالغ بچہ بھی شفاعت کرے گا تو اس طرح یہ شفات کا سلسلہ شروع ہو جائے ہاں صفات کا مقام صرف اور صرف ہمارے پیارے آکاش صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا جس کی وہ تفصیل خادائی سے مصطفیٰ میں بیان کی گئی تھی یہ فرمانے شفات کب ہوگی ایک شفات تو حساب و کتاب سے پہلے ہی ہو رہی ہے ابھی کسی کا حساب نہیں ہوا وہ جو انتظار کی کیفیت ختم ہو رہی ہے یہ صفات قبرہ یہ کس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک شفاعت تو ہے اب اس کے بعد حساب الکتاب شروع ہو رہا ہے اب حساب میں جس کے ساتھ سختیاں پیش آ رہی ہیں جس کو جاننا میں جانے کا حکم دیا جا رہا ہے کوئی میزان عمل پر کسی کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے تو ہم یہاں مختلف مقامات پر شفاعت ہوگی کسی کے لیے پل سراط پر شفاعت کا سامان ہوگا کسی کے لیے میزان عمل پر شفاعت کا سامان ہوگا کسی پر حوضے کوسر پر شفاعت کا سامان ہوگا وہ آپ حدیث بیان کی تھی کہ صحابی نے پوچھا کہ قیامت کے آپ کو کہاں ڈھونڈو سرکار علیہ صلاح السلام سے پوچھا تھا تو حضور نے یہ تین مقام ارشاد فرمائے تھے میزان عمل عہدے کوثر اور پل سراٹ ان مختلف مقامات پر پھر شفاعت ہوگی حساب و کتاب کے وقت بھی ہوگی حساب و کتاب کے بعد بھی ہوگی جہنم میں جانے کے بعد بھی سرکار علیہ صلاحسلام ان مسلمانوں کی شفاعت کریں گے جو اپنے اعمال کے باعث جہنم میں داخل کیے گئے ان کو بھی شفات فرما کر جہنم سے باہر نکالیں گے اور رہا وہ سوال کہ جسم کو بھی اٹھایا جائے گا تو کون تھا جسم اٹھایا جائے گا اس کی کوئی سراہ تو نہیں ابھی تک پڑی ہے جنت کا تو ہے لکھا ہے کہ تیس برس کے دکھائی دیں گے جنتی لوگ ان کی عمر تیس برس کی معلوم ہوگی اور یہ روایت میں آتا ہے کہ جو جس حالت نے ہمارا اسی حالت میں اٹھایا جائے گا اب قیامت مت کی رنگ جو بندہ جس جسم کے ساتھ یہاں تھا اسی جسم میں اس کی روح لوٹائی جائے گی اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا اب اس کا جسم کیسی کیفیت والا ہوگا اللہ جانے اللہ کا حبیب جانا آدم علیہ السلام فرمائیں گے کہ مجھے آج اپنی جان کا غم ہے اپنی جان کی فکر ہے اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ اللہ خوب کہ اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ غم تو یہ قیامت کے مختلف اصل میں مراحل ہے یہ قیامت مجھے پچاس ہزار سال کا دن ہے نا اس کے مختلف گویا کے حصے سمجھ لی جائے. مختلف پارٹس ہیں اس کے ایک وقت ایسا ہوگا کہ کافر جو ہوگا وہ انکار کر دے گا کہ نہیں میرے تو نہیں کیا ایک وقت ایسا ہوگا کر لے گا ایک وقت ایسا ہوگا کہ لوگ مطلب ایک دوسرے کو پہچاننے سے انکار کر دیں گے میں تجھے نہیں جانتا ایک وقت ایسا ہو گیا کہ آپس میں ایک دوسرے کو پہچان لیں گے تو مختلف اوقات ہوں گے امبیا اکرام علیہ والسلام پر اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کا انتہائی درجے کا غلبہ ہوگا یہ تو ان کی فضیلت کا بیان ہے یہ شان انبیاء کا بیان ہے کہ ان کو اللہ تعالی سے اتنا خوف اللہ کے تیر و غذب سے اپنا آپ کو اتنا ڈرا, اتنا ڈرا رہے اتنا ڈرا رہے اتنا ڈرا رہے کہ یہ فرمانے کہ مجھے آج اپنی جان کی فکر کی شان ہے اور یہ بھی قاعدہ ہے کہ جس کو جتنا مقام اور بڑا مرتبہ دیا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی کا خوف اس کو اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے یہ دوسری بات یہ کہ امبیائی کرام علیہ السلام کی امت بین کے ساتھ ہے اولیاء کاملین کے لیے ایسا نہیں ہے ان کے سپرد کوئی امت نہیں ہے امبیائی کرام کے سپرد امت بھی کی گئی ہے اس وجہ سے بھی وہ یہ فرمائیں گے جبکہ اولیا کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہو ایمان کی مختلف سمجھ لے کے درجے ہوتے ہیں یہ جو جی حدیث بات آپ نے سنی ہے نا کہ جو برائی کو دیکھے تو کیا کرے ہاتھ سے بدل دے جو اس کی طاقت نہیں رکھتا تو کیا کرے زبان سے بدل دے جو اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا وہ کیا کرے دل سے برا جان رہا یہ کمزور ایمان والا ہے دل سے جو برا جان رہا وہ کیا ہے کمزور ایمان تو یہ بھی ایمان تو اس کو بھی ہے ایمان اس کو بھی ہے جو وہ ہاتھ سے روک رہا ہے ایمان اس کو بھی ہے جو زبان سے روک رہا ہے لیکن ان کا ایمان اس کے مقابلے میں کیا ہے مضبوط ہے تو جس کا ایمان جتنا زیادہ کم کہ بہت زیادہ کمزور ہو گیا انتہائی درجے کا کمزور ہو گیا اس کے پاس صرف ایمان کے اور کوئی نیکی ہے ہی نہیں ہمارے پیارے آکا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کو بھی جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرمائے یہ فرما رہے ہیں کہ جو شفاعت کی جو حدیث ہے وہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ضعیف ہے تو ایسا نہیں ہے شفاعت صرف حدیث سے ثابت نہیں ہے شفاعت قرآن پاک کی مختلف آیتوں سے بھی ثابت ہے مند اللہ آیت القرص یہ سب پڑھتے ہیں اس کو کہ کون ہے اس کی بارگاہ میں جو شفاعت کرے اب یہ لوگ اتنا حصہ پڑھ کر لوگوں کو بولتے ہیں دیکھو جی اللہ نے فرمایا کون ہے اس کی بارگاہ میں شفاعت کرے یعنی کوئی نہیں ہے سا جی اس کی بارگاہ میں شفاعت کرے آگے بھی تو اللہ نے فرمایا اللہ بزنی اللہ جس کو اجازت دے گا وہ شفاعت کرے گا اللہ بزنی بھی تو اللہ نے فرمایا نا اس طرح اور بھی دیگر آئے ہیں جہاں شفاعت کا بیان کیا کہ مقام محمود کا ذکر تو خود برنے پاک میں ہے اور ابھی ہم نے آج سنی تھی خسائش مصطفیٰ میں کہ حضور علیہ اللہۃ السلام کو حکم دیا گیا کہ اپنے خاصوں اور عام مسلمانوں کی مغفرت کی دعا کریں تو شفاعت اور کس چیز کا نام ہے اس طرح اور بہت ساری حدیث ہیں میں نے شاید یہ بھی بتایا تھا کہ اعلیٰ حضرت کی کتاب ہے شفاعت کے عنوان پر اس میں اللہ حضرت نے حدیثیں اور قرآن پاک کی آیتیں ہی لکھی اور جس حدیث کو اعلیٰ حضرت روایت کر دیں تو پھر تو وہ حدیث ضعیف تھوڑی ہوتی ہے شفاعت کے موضوع پر امیر اہل سنت مدا ذیل علی نے یہیں فیضان مدینہ میں بیان بھی کیا ہے اور غالباً شفاعت کی آٹھ یا نو قسمیں بیان کی آپ نے اس بیان میں بہت تفصیلی بیان ہے اور زبردست بیان ہے شفاعت کے عنوان پر آٹھ یا نو قسمیں شفاعت کی بیان کی وہ آپ مکتبے سے اس کو سنے اللہ تبارک و تعالیٰ جب اسرافیل علیہ صلاح کو سور پھونکنے کا حکم دے گا تو پہلی بات مطلب جب سور پھونکا جائے گا تو قیامت برپا ہو جائے گی یعنی سب لوگ جو ہوں گے زمین پر سب کے سب کیا ہو جائیں گے فنا ہو جائے گا اور جو پہلے ہی انتقال کر چکے ہوں گے ان پر ایک قسم کی بے ہوشی تاری ہو جائے گی اب ایک عرصہ ایسا گزر جائے گا کہ جس میں کوئی بھی نہیں ہوگا سوائے اللہ تعالیٰ کے ذات کے وہ فرمائے گا اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہوگا ہر شفنا ہو چکی ہوگی پھر اللہ تبارہ و مطالعہ دوبارہ سور کو اور اصرافی علیہ کو زندہ فرمائے گا اب سور پھونکا جائے گا اب انبیاء کرام بھی اپنے اپنے قبروں سے باہر تشریف لائیں گے پہلے سور اسراف علیہ السلام اصرافِ علیہ السلام کو زندہ کیا جائے گا پھر یہ جب سور پھونکیں گے تو انبیاء اکرام اپنی اپنی قبروں سے باہر تشریف لائیں گے سب سے پہلے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر منور سے باہر تشریف لائیں گے حساب کتاب حق ہے اور یہ آگے بیان کیا جا رہا ہے کہ تعدد پڑھنے والے بغیر حساب کے جنم میں داخل ہو جائیں گے کہ نہیں اس میں کیا ہے یہ تو دونوں الگ الگ ہیں حساب تو حق ہے ہی یہ اللہ تعالی کی شان رحمت ہے کہ ان لوگوں سے حساب نہیں لے رہا جس طرح نماز نہ پڑھنے والا کیا ہے گناہ گار ہے اور اس کے لیے کیا ہے جہنم کی وعید ہے اگر اللہ اس کو جہنم میں داخل نہ فرمائے تو اس کی مرضی نہیں داخل کرتا جنت میں ڈال دیتا ہے اس کو کون روک سکتا ہے اس کی رحمت ہے جس طرح چاہے جیسے چاہے جس کے لیے چاہے, چاہے جو چاہے کرے ہمیں یہ ایمان رکھنا ہے کہ حساب و کتاب حق ہے اور یہ بھی یقین رکھنا ہے کہ ایسے خوش نصیب بھی ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل فرما دے گا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام ہے ایک اس کا ایک قانون ہے اور اس کا اپنا ایک طریقہ ہے سنت الہیہ ہے تو اب یہ جو ننگے بدن اٹھیں گے تو چونکہ قیامت کا مرحلہ اور اس کے معاملات ایسے شدت اور خوفناک ہوں گے جو بھی آپ نے سنے سن کر جب اتنا خوف ہوتا ہے تو وہ جب معاملات بالکل عین الیقین اور حق الیقین والے معاملات ہوں گے اپنی آنکھوں سے بندہ دیکھ رہا ہوگا اس کے اوپر جو گزر رہے ہوگا سب سمجھ رہا ہوگا تو ایسی شدت اور ہول والے معاملے میں اس کو اپنی جان کی پڑی ہوگی اس کی نگاہ تو دوسرے کے ننگے بدن کی طرف اٹھے گی نہیں دیکھے اور پھر ایک قرآن پاک کی آیت ہے کہ جیسے اس کا یہ مضمون ہے کہ جیسے تم پیدا کیے گئے تھے ننگے بدن بے خطنا شدہ ویسے ہی دوبارہ قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے اس کی گویا کے وہاں اس قرآن پاک کے آیت میں جو فرمایا گیا اس کا گویا کہ وہاں اظہار ہو رہا ہے اب اس میں حکمت کیا ہے اللہ جانے اللہ کا ابھی جانے سواری اب حسب مراتب جس کے جیسے مرتبہ جنتوں کی سواریاں ان کو پیش کی جائیں گی اللہ تعالی جس کو جو سواری عطا فرمائے شاد آد ہر ایک کے لیے اپنے اپنے اعمال کے حساب سے یہ خواب کے معاملات ہے خواب پر کوئی حکم شرح نہیں لگتا رہا جنت اور دوزخ میں جانا تو جنت اور دوزخ میں جانا قیامت کے دن ہوگا جنت اور دوزخ اگرچہ کہ پیدا ہو چکی ہیں لیکن ان میں داخلہ قیامت کے دنوں جو خواب میں جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے کی جنت کی ہوایں آتی رہتی جنتوں کی نعمتوں کو دیکھتا رہتا ہے ملاحظہ کرتا رہتا ہے باقی جو جنت میں داخلہ ہے وہ قیامت کے دن ہوگا سلو الحبیب بیٹھے بیٹھے اسلام ہے ہمارا مدنی مقصد کیا ہے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش ان شاء